اور جو رسول کا خلاف کرے بعد اس کے کے حق راستہ اس پر کھل چکا اور مسلمانوں کی راستے جدارا چلے ہم اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں گے اور اسے دوزخ میں داخل کریں گے اور کیا ہی بری جگہ پلٹنی کی